وتره ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون میرے محترم بھائیوں اور دوستوں میرے یہاں جمعے کی مجالس میں ہم نے الحمدللہ ایمانیات کے اوپر بھی بات کی احکام کے اوپر بھی بات کی عبادات کے اوپر بھی بات ہوئی اخلاق پر بھی بات ہوتی رہتی ہے اور حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات صحابہ کلام رضم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں اور ان کی سیرت اور ان کی سوانح پر بھی گفتگو ہوتی ہے آج ان سب سے ہٹ کر ایک اہم موضوع ہے اس پر پہلے بھی ہوتی رہی ہے بات لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں ہو سکی اور وہ ہے اپنے مالی معاملات کی درستگی یہ جو دین ہے انسان کا جو ایک طرز حیات ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ کہ انسان کا کے ساتھ تعلق ہے اس پہلو سے انسان ایک عقیدہ رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے اللّہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کی کبریائی کا اور اس حوالے سے کچھ عبادات ہیں جس میں جس جن عبادات کا براہ راست تعلق بندے کا آمد کا الہ اور خدا کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہماری نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے دیگر عبادات ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مخلوق کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں پڑتا عبادت میں نہیں پڑتا باقی یہ واسطہ تو ضرور پڑتا ہے کہ آپ بھی مسجد میں آئے میں بھی مسجد میں آیا تو ہمارے درمیان اجتماعیت قائم ہوئی مسجد میں آنے کی وجہ سے یا جمعہ پڑھنے کے لیے آپ لوگ آئے اس نماز کو اللہ تعالی نے الگ سے مشروع کیا ہے جمعہ یعنی جمعہ ہونا لوگوں کا جمع ہونا اجتماعیت اس کے اندر مطلوب ہے لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہیں تو دینی لیکن اس کا جو اولین اثر پڑتا ہے یا جو اس سے جو اولی تعلق قائم ہوتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ اخلاقیات کے تمام افغام ہیں عام طور کہ اس میں ایک پہلو یقیناً اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک پہلو اس کا براہ راست معاملہ مخلوق کے ساتھ آتا ہے مثلاً جب آپ سچ بولتے ہیں تو سچ بولنا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی سچ بولنا ہے اپنے وعدے پور اوفو بالعقود اللہ باق نے ہے اپنے قصبے پوری کرنا اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا مگر سچ بولنے کے ایک نظام کا حصہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے لوگ کے ساتھ انسان سچ بولتا ہے امانت کا ایک مخلوق خالق کے ساتھ ہے کہ دین کو امانت سمجھنا اور اس امانت پر کے اندر خیانت سے بچنا ایک پہلو اس کا مخلوق کے ساتھ ہے جس کے اندر امانتوں کا خیال یہ جو مالی معاملات ہے یہ بظاہر لوگوں کے آپس کے اندر آتے ہیں اور یہ شریعت میں اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ ہے تو جس مدعی جس شخص نے دعویٰ کیا تھا اس نے اپنے دعوے کے ثبوت کے اندر گواہ پیش کی اور اسے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ گواہ بڑے نیک ہیں گواہوں کا نیک ہونا ضروری ہوتا ہے اس کو فطرہ کی اصطلاح کے اندر تزکیے شبود کہتے ہیں شبود مطلب شاہد گواہ کہ گواہ کا ٹھیک ہونا گواہ جھوٹا نہ ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ تم جو ان کی نیکی کی گواہی دے رہے ہو کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی سفر کیا اسے کہا نہیں سفر تو نہیں کیا کہا کبھی اس کے ساتھ پڑوس میں رہے ہو پڑوسی رہے ہو اس سے کہیں اس کا پڑوسی بھی نہیں رہا کہا کبھی اس کا اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کیا ہے کوئی قرض کا لین دین کیا ہو کوئی خرید و فروخت کی ہو کوئی کرایہ داری کی ہو کوئی پارٹنرشپ کی ہو کوئی مالی معاملہ اس کے ساتھ کبھی کیا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی مالی معاملہ بھی ان کے ساتھ کبھی نہیں کیا تو کہا پھر تم اس کی دینداری کی گواہی کیسے دے رہے کہ دینداری کا پتہ تو ان چیزوں کے اندر چلتا ہے تم نے اس کو شاید نماز روزہ رک... نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا یا روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا تو نمازیں پڑھنے اور صرف روزے رکھنے سے تو انسان دیندار نہیں کہتا اس کے دین کا امتحان تو وہاں پر آتا ہے جب اس کے ساتھ لوگوں کا مالی معاملہ آئے تو پتہ چلے کہ مالیات کے باب کے اندر وہ کتنا شفاف ہے اس کے ساتھ پڑوس آئے تو پتہ چلے کہ بحیثیت پڑوسی یہ کیسا ہے اور تیسری چیز سفر کہا گیا ہے کہ سفر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس میں چونکہ ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو انسان کے مصنوعی اخلاق کا جو پردہ اس نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے کیونکہ روٹین میں تو ہے نہیں معاملہ سارا اب کبھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے کبھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہیں پر کیا چیز آ رہی ہے آپ کبھی سفر کر کے دیکھیں تو لوگوں لوگ سفر کے اندر پہچانے ہی جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ باقی ان کے اندر کتنا اخلاق ہے ان میں کتنا اثار ہے ان میں کتنی قربانی ہے ان میں کتنا دوسروں کا خیال رکھنے کا مزاج آئی چیزیں سفر کے اندر پتہ چلتی ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ ہوا بدقسمتی سے کہ ہمارے ہاں دین کا تصور محدود ہو گیا نماز روزے کے ساتھ ہمارے ہاں اردو کے اندر ایک محاورہ ہے یا ایک لفظ ہے ہم کہتے ہیں فلانا شخص پابند سوم و صلات ہے سوم کہتے ہیں روزے کو اور صلات کہتے ہیں نماز کو تو پابند سوم و صلات ہونا یعنی نماز روزے کا پابند ہونا یہ گویا پوری پوری دینداری نہ ہے اس کے ساتھ اگر ایک اضافہ اور کر دیں تو تو ہمارے نزدیک دینداری بہت ہی کامل ہو جاتی ہے اور وہ یہ اس کا ظاہری ہولیہ دینداروں داروں جیسا ہے. اگر اس کا ظاہری ہولیہ اس کا گیٹ اپ وہ دینداروں جیسا ہو اور نماز روزہ پڑھتا ہو تو میرے خیال ہے ہمارے ہاں اس کے بعد مزید دین کے حوالے سے کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہمارے خیال میں جس کی جس کی اس کو ضرورت ہو یا وہ بعض اوقات وہ بندہ خود یہ سمجھے کہ مجھے اس کی ضرورت صحابہ کے رام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ کھرے اور سچے انسان بنانے کی ایک تربیت تھی بنانے کی ایک پوری مہم تھی اور اس کے اندر ان کو اللہ شاہ لہو نے جو کمال عطا فرمایا تھا کہ دین کے تمام شعبوں کے اندر ان کی سچائی ایک جیسی تھی جس طرح وہ جیسے بالکل کھلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ اپنوں کے لیے تھے ویسے ہی وہ غیروں کے لیے تھے جیسے وہ عبادات کے اندر سچے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے ایسے ہی وہ معاملات کے اندر بھی کھڑے تھے ان کے معاملات دیکھ دیکھ کر لوگ دنیا میں جتنے بھی جو دین پھیلا ہے اس میں ایک بڑا حصہ معاملات کے ساتھ وابستہ ہے یہ بڑے بڑے ملک ہیں جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان ملکوں میں نہ تو اسلامی لشکر گئے ہیں اور نہ ان ملکوں میں مسلمان مبلوین کی جماعتیں گئی ہیں جو صرف دعوت و تبلیغ کی نینت سے گئی ہیں بلکہ ان ملکوں کے اندر مسلمان تاجر گئے ہیں تجارت کے لیے مسلمان گئے ہیں اور ان کے ساتھ جب مسلمانوں کو دیکھا ان لوگوں نے تجارت کی ان کے ساتھ تو اس میں ان کو حیرت ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اتنے سچے لوگ بھی ہو سکتے اتنے کھڑے لوگ بھی ہو سکتے نفع و اخسان کے معاملے کے اندر اتنے صاف لوگ بھی ہو سکتے تو لوگوں نے سوچا کہ جن کی دنیا اتنی صاف ہے اور جن کی دنیا اتنی کھری ہے جن کی تجارت اتنی کھری ہے تو ان کا دین کتنا سچا ہوگا یہ سوچ کر لوگوں نے ان کا دین بھی قبول کر لیا کہ جن کا مخلوق کے ساتھ معاملہ اتنا صاف اور سچا ہے ان کا خالق کے ساتھ معاملہ کتنا صاف اور سچا ہوگا یہ سوچ کر لوگوں نے ان کے خدا کو خدا مان لیا لوگوں نے ان کے پیغمبر کو پیغمبر مان لیا ان کی کتاب کو کتاب مان لیا ان کے دین کو دین مان لیا اتنی بڑی اور طاقتور چیز ہے ہمیں جن شعبوں کے اندر ہمارے اگر زوال آیا ہے اور ایک ایسا زوال آیا ہے کہ جس نے اسلام کے حسن کو گہنا دیا ہے تو وہ دو چیزوں میں آیا ہے لیکن اللہ کا شکر ہمارے ہے ہمارے اتنی ویران نہیں کے اندر ہمارے ہاں روزے کا ایک عمومی چلن ہے لوگ روزہ رکھتے ہیں بعض علاقوں کے اندر تو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں ہمارے ہاں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کوئی بندہ اگر روزہ نہ رکھے تو وہ یا تو وہاں رہتا نہیں ہے یا وہ اپنے روزہ نہ رکھنے کا اظہار نہیں کر سکتا کسی کو بتا نہیں سکتا اپنے گھر میں نہیں بتا سکتا گھر کی خواتین کو نہیں بتا سکتا نہ ہونے کے برابر وہ تراسب ہوتا ہے تو یہ چیزیں صدقہ و خیرات کا ماحول بھی ہے مزاج ہے لوگ اللہ کے رشتے کے اندر دیتے ہیں مدارس میں بھی دیتے ہیں مساجد میں بھی دیتے ہیں یہ سارا کا سارا نظام مساجد اور مدارس کا اس وقت پچانوے فیصد آخر پرائیویٹ ڈونیشن سے ہی چل رہا ہے. سرکار کی کتنی مسجدیں ہوں گی پورے ملک کے اندر جو حکومتی نظام کے تحت چل رہی ہیں وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہیں بہت کم مسلمان خود ہی اپنے اس پورے نظام دین کے پورے نظام کو چلا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں مدارس چلا رہے ہیں مساجد چلا رہے ہیں پھر رفاہی تنظیمیں چلا رہے ہیں مختلف قسم کا سوشل ورک کے مختلف کام کر رہے ہیں یہ شعبے اللہ کا شکر ہے کسی بڑے بحران کا شکار محسوس نہیں ہوتے بحران جو ہے وہ دو شعبوں کے ایک ہمارے اخلاقی اقدار میں بحرانہ ہے اور میں جب بھی کہتا ہوں کہ وہ لفظ اخلاق کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اخلاق سے مراد اردو والے اخلاق نہیں اردو میں اخلاق صرف خوش طبی کو کہتے ہیں خوش اخلاقی ہی ہم کہتے ہیں جس بندے جو بندہ اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے اچھے طریقے کے ساتھ معاملہ کرے اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرے بس ہم کہتے ہیں اس کے اخلاق اچھے یہ اردو کے اندر اخلاق کا کا استعمال ہے لفظ اخلاق اخلاق عربی کا لفظ ہے خلو اس کی جامع لفظ رب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمائے وعالیٰوقیم آپ اخلاق کی چوٹیوں کے اوپر ہے تو یہ اخلاق جب, جب عربی کے اندر آئے اور شریعت کے اندر جب یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد ایک بندے کی سچائی ہوتی ہے ایک بندے کی امانت ہوتی ہے اس کا صبر ہوتا ہے اس کا شکر ہوتا ہے اس کے حل ہوتا ہے بردباری ہوتی ہے حیا ہوتی ہے اس کی سخاوت ہوتی ہے اس کا توکل ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی اس سب کے مجموعے کو ان ساری ایمانی صفات کے مجموعے کو اخلاق کہتے ہیں ایک آدمی کے اخلاق اچھے ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں سارے اصاف اچھے ہوتے تو ایک تو اس شعبے میں بحران آئے وہ بہت زبردست بحران آئے آج آپ کو اپنے معاشرے کے اندر سچے لوگ نہیں ملتے آج آپ کو اپنے معاشرے میں امین لوگ نہیں ملتے امانت لوگ نہیں ملتے صبر کرنے والے نہیں ملتے شکر کرنے والے نہیں ملتے توکل کرنے والے نہیں ملتے حیا کرنے والے نہیں ملتے یہ چیزیں ایک ایسی ہیں جس میں عمومی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بادشاہ میں ایک عمومی اخلاقی طور پر ایک بہتری ہے اور بیشتر لوگ ایسے ایسا نہیں ہوگا دوسرا بحران جو ہمارے اندر آیا وہ معاملات کے اندر آیا اور دونوں قسم کے معاملات کی کہ میں دو بڑی قسمیں کر تو ایک ہمارے سوشل کانٹریکٹس ہیں سوشل کانٹریکٹس کے اندر یہ نکاح طلاق وغیرہ ہمارے یہ آئلی مسائل گھریلو مسائل والدین کے ساتھ تعلقات اولاد کے ساتھ تعلقات بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شوہروں کے بیویوں کے ساتھ بیویوں کے شوہروں کے ساتھ یہ جو پورا ایک سوشل فیبرک ہے ہمارا اس میں دین کے تقاضے مارشل نے بالحبو ملحوظ نہیں رکھے اس کے اندر جو ہمارے الٹے سیدھے رسم و رواج ہیں کہیں رسم و رواج پر لوگ چل رہے ہیں اور کہیں اپنی مرضی سے سارے معاملات ہم لوگ چلا رہے دوسرے ہمارے فائنینشیل کانٹریکٹس ہمارے مالی معاملات جس کے اندر کسی کے ساتھ کاروبار ہے لین دین ہے قرض کے معاملات ہیں پارٹنرشپ کے معاملات ہیں خرید و فروخت کے معاملات ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسی کے اندر باقی اگر آپ اس کو انفرادی سطح سے اوپر لے جائیں تو پھر اجتماعی سطح کے اوپر اس کی ساری کی ساری چیزیں ہیں مزدور کا اپنے مالک کے ساتھ معاملہ ہے مالک کا مزدور کے ساتھ ہے دفتروں کے اندر ہمارے اپنے اپنی ڈیوٹیز ہیں دفتروں کے کام ہیں یہ پورا کا پورا نظام مالی معاملات کے تحت یہ انتہائی ڈسٹرب ہے اسلامی دنیا کا پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک عالمگیر بحران ہے لوگ مسلمانوں پر دنیا میں اعتماد نہیں کرتے کسی کو پوری دنیا میں مسلمان کہیں جائیں اور ان کا کسی کے ساتھ معاملہ پڑے تو سچی بات یہ ہے کہ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہتے ہیں مسلمان ہے ضرور بد معاملہ ہوگا یہ مسلمان ہے ضرور اس کے اندر اس اس حوالے سے کوئی نہ کوئی کمی اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوگی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں نماز کی تلقین فرما کر کے گئے تھے جیسے ہمیں روزے کی تلقین فرما کے گئے تھے جیسے ہمیں حج اور زکات کا کہہ کے گئے تھے ایسے ہی ان ان چیزوں کا بھی پورا کا پورا دین احکامات کی شکل میں قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں اور پوری جماعت صحابہ کے عمل کی صورت کے اندر ایک تربیت یافتہ جماعت کی صورت کے اندر یہ پوری کی پوری چیز ہمارے سامنے رکھ کر گئے ان چیزوں کو معاشرے کے اندر فعال کر کے گئے تھے دیکھیں نبی اور فلسفی کے اندر ایک فرق ہوتا ہے فرق تو بہت سارے ہوتے ہیں ایک تو فلسفی کا جو فلسفہ ہوتا ہے وہ خالص تھیوریٹیکل ہوتا ہے نظری ہوتا ہے وہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اس کے کوٹس بڑے مزیدار ہوتے ہیں آپ لوگ بھی بڑے شوق سے شیئر کرتے ہیں برنارڈ شاہ نے یہ کہا اور شیکسپیئر نے یہ کہا فلانا نے یہ کہا رستو نے ہے کہا فلادون نہیں ہے کہا سکرات اور بکرات نہیں یہ کہا لیکن اگر کوئی پوچھے کہ ان فلسفیوں کے ان اچھے اچھی باتوں پر اچھے اقوال پر عمل کرنے والا کوئی مجمعہ بھی تیار ہوا کیا کوئی ایسی جماعت بھی تیار کی کوئی ایسے لوگ بھی تیار کیے جو ان اچھی باتوں پر عمل پیرا تھے جنہوں نے اچھی باتوں کو پوری دنیا میں پھیلایا تو اس کا جواب نفی کہ فلسفے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر اچھے اچھا فلسفہ بگھار سکتا ہے اچھی اچھی باتیں کر سکتا ہے اور اس کی باتیں جو ہے وہ لوگ امبیا کو سلاد وسلام دنیا میں صرف اچھی باتیں اور اخوال ذریع پیش نہیں کرتے وہ سب سے پہلے تو خود عمل کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں سب سے آگے سب سے پہلے امبی علیہ وسلاۃ والسلام کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی باتوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے خود ہوتے اور پھر دوسری بات ان کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش پر اپنے ماحول کے اوپر اس کی باقاعدہ ایک محنت کرتے اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں پردہ فرماتے ہیں تو اپنے پیچھے ایک پاکباز جماعت چھوڑ کر جاتے ہیں وہ جماعت ہر چیز کے اندر ان نبیوں کا ایک عکس ہوتا ہے پرتو ہوتا ہے ان کو دیکھ کر لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسے ایسے لوگ بھی ہمارے ایک عزیز تھے میرے والد صاحب کے ججزاد بھائی تھے تو ان کو اللہ پاک نے بڑے غلام سے شرف ترمز دیا پڑھنے کا موقع دیا تھے بڑے ذہین بھی تھے بڑے فلسفی مزاج بھی تھے کتابیں بھی بہت پڑھتے تھے فلاسفہ کو بھی بہت پڑھا تھا تو جب شیخ العالم اب الاجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ان کے استاد بھی تھے ان سے بخاری اور مسلم پڑھی تھی جی, دو حدیثی کتابیں تو جب ان کا انتقال ہوا تو ہر ایک تعزیت کر رہا تھا کوئی کہتا تھا کہ بہت بڑے مفسر فوت ہو گئے کوئی کہتا تھا بہت بڑے محدث فوت ہو گئے کسی نے کہا بہت بڑے مجاہد فی سبیل اللہ چلے گئے جس کے جو, جو رائے تھی ان کے بارے میں تو یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تو لوگوں لوگ تو ان کی جو لوگوں کو نقصان ہوا امت کو میرے اوپر تو ان کا ایک ذاتی احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اس کا کبھی میں اس کا کوئی مدعو میں کبھی اس کی ان کو اس کا بدلا نہیں عطا کر سکتا کسی نے پوچھا کیا احسان ہے حسانہ؟ کہ ہم نے ان سے پڑا, ہمارے استاد تھے یہ تو اپنی جگہ احسان ہے لیکن کہا کہ میں سبانح کے اندر حضرات انبیاء کے ائمہ کرام کے یا اولیائے کرام کے جب واقعات پڑھتا تھا اتنے اونچے واقعات تو جب میں وہ پڑھتا تھا تو میرے میں دل میرا یہ کہتا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ مبالہ آ رہی۔ ہے ایسے لگتا ہے کہ لکھنے والوں نے داستان ذرا بڑھا کر پیش کی ہے ذرا بڑھا چڑھا کر بات کی ہے ایسا تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا کوئی انسان تو ایسا نہیں کر سکتا کہا میرے اندر سے یہ آواز آتی تھی میں پڑھتا تھا ان کتابوں کو حالانکہ عالم تھے کہتے میں ان چیزوں کو پڑھتا تھا میرا دل تصدیق نہیں کرتا تھا میرا دل کہتا تھا کہ انسان کیسے اس طرح کر سکتا ہے یہ تو قربانی اور اثار کا اور یہ تو عبادت اور تعت کا اور یہ تو خدمت کے ایسے درجات ہیں کہ انسان کے بس سے باہر ہیں تو کہا کہ چل میں نے ان کو دیکھا تو جب میں نے سوچا کہ اگر چودہ سو سال کے بعد ایسا انسان ممکن ہے تو چودہ سو سال پہلے وہ سارے ممکن ہیں پیس کرنا کیا اس سے میرا یقین پیدا ہوا مجھے یقین ہوا کہ وہ سارے واقعات درست ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی تھی اور جو لوگوں کے واقعات بزرگوں کے واقعات جو ہم نے سنے تھے ہم نے عملا ان کی زندگی کے اندر دیکھے اور اس سے ہمیں ان سب کے اوپر کوئی یقین آ جو جو صدیوں پہلے گزری ہوئی چیزیں ہوتی تو حضاتِ صاحب کرام رضوال اللّہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں کو دیکھ کر جو سب سے بڑی چیز پیدا ہوتی تھی لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر یقین آ جاتا تھا لوگ سوچتے تھے کہ جب یہ بندہ لین دین میں اتنا سچا ہے اور یہ بندہ گفتگو کے اندر اتنا سچا ہے تو جس کتاب کے اوپر یہ ایمان رکھتا ہے وہ کتاب کتنی سچی ہوگی اور جس نبی کی یہ تعلیمات ہے تو وہ نبی کتنا سچا ہوگا جس کی جس کی تعلیم کا یہ اثر صدیوں کے بعد بھی اس کے پیروکاروں کے اندر ہے کہ اس کے پیروکار اتنے سچے ہیں اس کے پیروکار اتنے امین ہیں تو وہ وہ وہ نبی کتنے اونچے ہوں گے اور جس ذات کے ساتھ وہ تعلق ہے یہ دنیا اس سے تاثر لیا کرتی تھی دنیا کبھی بھی بیانات سے مسلمان نہیں ہوئی کیا آپ اچھی باتیں کریں یہ تو بڑا آسان کام ہوتا ہے اگر اسلام صرف باتوں سے پھیلنا ہوتا اور صرف بیانات سے پھیلنا ہوتا اور تقریروں سے پھیلنا ہوتا اور خوش آوازیوں سے پھیلنا ہوتا اور لفاظیوں سے پھیلنا ہوتا یا چرب زبانیوں سے پھیلنا ہوتا پھر تو آپ ایک جماعت تیار کریں لوگوں کی جن کو بولنے کا فن سکھائیں بولنا تو ایک اسکل ہے یہ تو ایک, ایک صلاحیت ہے جو سیکھنے سے آ جاتی ہے کچھ لوگوں میں خدا داد ہوتی ہے ان کو ذرا زیادہ س س س س س س سکھا دی جائے تو وہ اور اچھا بولنے والے بن جاتے ہیں تو آپ ان کو پوری دنیا کے اندر بھیج دیں جہاں جہاں سے وہ گزرتے جائیں گے لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے ایسے تو نہیں ہوتا ایسا ہوا بھی نہیں ہے تاریخ میں کبھی لوگ تو جس کی گفتگو کے پیچھے اس کے کردار کی مہر نہ لگی ہوئی ہو جس کی گفتگو سے اس کا کردار بڑا نہ ہو جس کے ظاہر سے اس کا باطن زیادہ پاک نہ ہو جس کی باتوں سے اس کا عمل آگے بڑھاوا نہ ہو لوگ اسے تاثر نہیں دیتے جب تک یہ کرائیٹیریا وہ میٹ نہ کرے اور یہ حضرات صاحب اکرام رضو اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی خصوصیت تھی آپ صحابہ کے واقعات سنیں کتنی کوئی ڈھونڈے پورا ذخیرہ اور ڈھونڈ کر نکالیں کہ آپ کے پاس سعید بکر صدیق کی کتنی تقریریں محفوظ ہیں عمر فاروق کے کتنے بیانات موجود ہیں اور عثمان دنی کے کتنے خطبے موجود ہیں علی مرتضی کی کتنی تقریریں موجود ہیں پوری پوری سیرت اور سوانح کے کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گنے چنے چند موقع کے اوپر سعید و بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند جملے اس موقع کے اوپر جو آپ نے رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے موقع پہ ارشاد فرمائے تھے اور وہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت اگر بغیر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تسلی نہ دیتے تو تسلی دینے والا اور کوئی نہیں تھا صحابہ کے اندر کوہ گراں وکار کے اور بردباری اور حلم کے کھڑے ہوئے اور ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ صحابہ کو ایسے لگا صحابہ کہتے ہیں جب ان جملوں کے درمیان میں صدیق اکبر قرآن کی آیات پڑھتے تھے ہائی یہ آیات ہم بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکے تھے لیکن اس سخت ترین لمحات کے اندر صدمے کی ان شدید ترین کیفیات کے اندر جب ہمارے دل انتہائی مقبوم اور ہماری عقل معاف ہو چکی تھی اس وقت جب ہم نے وہ آیات پھر صدیق اکبر کی زبان سے سنی تو ہمیں ایسے لگا جیسے یہ قرآن ابھی ایسے ہمیں محسوس ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ محمد مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے جا چکے اور تم میں سے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو اللہ لا شریک حی شریف ہے نہ اس کے اوپر آتی ہے اور وہ نہ کبھی موت آئے گا وہ آئے گی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور یہ تسلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ جان لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بدر جہاں بہتر جگہ کے اوپر تشریف لے گئے اس دنیا کی تکلیفوں اور مشکلات سے اللہ پاک نے ان کو راحتوں کے اندر اپنے رفیع کے کے پاس اللہ پاک کی میزبانی اور اللہ پاک کی مہمانی کے اندر وہ چلے گئے تو یہ باتیں صحابہ کے لیے بڑی وہ ثابت لیکن پیچھے یہ صدی... زبان کس کی تھی صدیق اکبر کی تھی صدیق کی تھی جو کائنات کا نبیوں کے بعد سب سے سچا ترین انسان تھا اسی کی زبان صحابہ کے لیے ایسی باعث تسلی بنی کہ زبان کے پیچھے کردار رہتا ہے لوگوں کو پتا تھا یہ کون بول رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر یہی باتیں رئیس المنافقین عبداللہ اب عبئی کھڑے ہو کے کر رہا ہوتا تو کیسے صحابہ کو تسلی ہوتی چاہے باتیں یہی ہوتی تب بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ منافقین کا سردار ہے ان باتوں میں بھی کوئی نفات ہوگا ضرور اس کی ان باتوں کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی ٹیڑ ہوگی کوئی نہ کوئی کجی ہوگی تو لیکن چونکہ بولنے والا اکبر تھا تو حضاطہ جو جو تو میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں بات یہ ہے کہ دین ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے کہ پورا دین ہے کیا چیز ایک دین کا تصور اس کے دل کے اندر کیا ہے کن کن چیزوں کو الیاز و وہ دین سے خارج سمجھتا آج جو دنیا کے ساتھ اسلام مزاحمت کی حالت کے اندر ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے عیسائیت نے یہودیت نے ہندو مت نے بدھ مت نے اور جتنے دنیا کے اندر بڑے مذاہب ہیں چھوٹے مذاہب ہیں انہوں نے دنیا کی اس نئی عالمی تہذیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے کوئی مذہب اپنے دین اپنے مذہب کے اوپر کھڑا ہوا نہیں ہے آپ اٹھائیں آج بھی تحریف شدہ چیزیں اٹھائیں تحریف شدہ تورات اٹھائیں تحریف شدہ تورات کے اندر سب سے زیادہ مذمت آپ کو ملے گی شراب کی آپ کو ملے گی اوریانی کی اور فحاشی کی یہ تو آپ کو وہاں مذمت ملے گی اور دنیا میں آپ دیکھیں گے تو شراب کی انڈسٹری یہودیوں کے پاس ہوگی اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو اریا اور فحاشی کو انڈسٹری کی شکل کے اندر اگر کسی نے مرتب اور منظم کیا ہے کہ اسے پیسے کیسے کمائے جائے فحاشی سے پیسے کیسے کمائے جائے ارانی سے پیسے کیسے کمائے جائے تو اس کے پیچھے آپ کو سارے کے سارے یہود ملیں گے حتیٰ کہ اب ان کے مذہبی پیشواؤں کے اندر وہ لوگ بھی نہیں رہے جو کھڑے ہو کر ان سے کہیں کہ اور سود کی ممانت آپ کو تورات کے اندر ملے گی اور اگر آپ سود تو دنیا کے سارے بین الاقوامی سودی بینک یہودیوں کے بڑے بڑے آج ان اخلاقی ان کا ان کا بحران اس حد تک جا چکا ہے کہ ان کے مذہبی پیشوہ بھی کھڑے ہو کر سود کے خلاف بات نہیں کریں گے اور فحاشی اور اوریانی کے خلاف بات نہیں کریں گے اور شراب نوشی کے خلاف بات نہیں کریں گے عیسائی پیشوا کبیر کے بیاناتوں بیانات دیکھیں ان کے یہاں تو شراب ان کے مذہبی پیشواؤں کے اندر بھی چلتی ہے حالانکہ آج بھی ان کے اندر اس کی حرمت موجود آج بھی کتابوں کے اندر اس کی حرمت موجود اسلام دنیا کا واحد مذہب رہا گیا مسلمانوں کی ان کمیوں کوتاوں کے باوجود کہ دین اپنی صحیح صحیح س... شکل کے اندر موجود ہے جن چیزوں کی دین کے اندر ممالک ہے ان چیزوں کا بیان آج بھی مسلمانوں کے ممبروں محراب سے ہو رہا ہے کسی بھی آپ مسجد کے اندر چلے جائیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر بلا مبالغہ لاکھوں مساجد ہوں گی کیونکہ ہم نے ایک دفعہ ایک کسی سروے کے سلسلے میں پتہ چلا صرف کراچی شہر کے اندر آٹھ ہزار سے زیادہ مساجد ہیں تو پورے پاکستان کے اندر خدا جانے کتنے لاکھ مساجد ہوں گی بعض لوگ کہتے ہیں تین لاکھ سے ایک زیادہ ہے تو آج آپ چلے جائیں یہ جمعے کا وقت ہے پاکستان کی تین لاکھ مساجد کے اندر جمعہ ہو رہا ہوگا تو کیا بیان ہو رہا ہے وہاں پر اللہ کی کتاب بیان ہو رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علام کی سنت بیان ہو رہی ہوتی تو دین محفوظ نہیں اور جو تحریف شدہ دین ان کے پاس ہو اس کا بھی بیان نہ ہو رہا ہو اس لیے نہ ہو رہا ہو کہ پورا کا پورا مجمع اور پوری کے پورے پیروکار وہ اس چیز سے اجتماعی طور پر ہٹ چکے ہو یہ کر رہا تھا کہ اس میں ہمارے پاس جیسے عبادات کے احکام موجود ہیں جیسے ہمارے پاس اخلاق کے احکام مالی معاملات کے احکام اسی طرح قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً میں آپ کو تین چار موٹی چیزیں مکم رہ گیا عرض کرو کہ جو مالی معاملات ہمارے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ تین چار نوعیت کے ہوتے ہیں ایک معاملہ ہمارا پیش آتا ہے قرض کا ایک معاملہ ہمارا پیش آتا ہے خرید و فروخت کا سیل پرچیز جس کو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں سارے لوگ کرتے ہیں بعض لوگوں کا کاروبار ہی ہوتا ہے تاجروں کا ایک معاملہ ہمارا پیش آتا ہے پارٹنش کیسے وہ پارٹنر چوتھا ہمیں معاملات پیش آتے ہیں لیز اگریمنٹس کے کرایہ داری کے کوئی نہ کوئی کرایہ پر مکان دکان چیزیں دینا لینا کرایہ छोटी میں ت... چھوٹی چیز... چھوٹے کانٹریکٹس نہیں بیان کر رہا میں बड़े बड़े گروپس بیان कर रहा हूं कि چار بڑے بڑے اہم شعبے ہیں جس سے جس سے سکت ہمارا واسطہ پڑتا ہے پہلی چیز اگر آپ دیکھیں تو قرض ہے دوسری چیز جو ہے وہ خرید و فروخت ہے سیل پر ہے تیسری چیز جو ہے وہ ہماری پارٹنرشپس ہیں اور چوتھی چیز جو ہماری لیز ایگلیمنٹس ہیں یہ چاروں بڑے جو مالی معاملات کے جو ایک بڑے عنوانات ہیں اس پر فقہ کی کتابوں کے اندر قرآن و سنت کے اندر اس کی اس کی تفصیلات اور فقہ کے اندر پر اس کے کوٹیفائڈ قوانین پورے کے پورے قرض کے بارے میں یاد رکھیے گا موٹی سی بات کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی نفع لے کر آئے چاہے وہ نفع پیسوں کی صورت کے اندر ہو یا وہ نفع سروسز کی صورت کے اندر ہو یہ سود ہر وہ قرضہ جو اپنے ساتھ کسی قسم کا بھی نفع لے کر آئے اپنی اصل مقدار کے علاوہ اپنی کیپٹل ویلیو کے علاوہ اپنی فیس ویلو کے کیپٹل جو اس کی فیس ویلو ہو اس کے علاوہ اگر میں کوئی نف لے کر آئے جو قرضہ ہو چیز قرض کی شکل کے اندر دی جا رہی ہے یہ بات یاد رکھیں کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی تجارت نہیں ہو رہی قرضے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا الفاظ سے کتنے مختصر ہے کلو ربا فرمایا کہ ہر وہ قرضہ جو کوئی نفع گھسیٹ کر لائے اپنے ساتھ وہ قرضہ ربا ہے وہ سود ہے اور سود کے بارے میں میں نے دفعہ تفصیل کے ساتھ پورے جمعے میں گفتگو کی تھی اس کی وعیدوں کے بارے میں تو یہ قرض جب بھی ہوگا قرض ہنسنا ہوگا ہمارے یہاں کہتے ہیں قرض ہنسنا تو خیال آتا ہے شاید ایک قرض ہنسنا ہوتا ہے کوئی قرض غیر ہنسنا بھی ہوتا ہوگا غیر ہنسنا کوئی قرضہ نہیں ہوگا قرض ہمیشہ قرض ہنسنا ہوتا ہے اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے اپنی سیونگ سے تو پھر آپ کے قرضے کا رستہ اختیار کریں بلکہ تجارت کریں آپ لین دین کریں خرید و فروخت کریں اس سے کمائیں کسی کو قرض دے کر اس سے کمانا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اس لیے قرض کو قرض ہنسنا اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی ہے نیکی میں تو کمائی نہیں ہوتی نیکی کا مطلب ہے آپ نے اس کی مدد کی ہے آپ نے اس کو پیسے دیے اور بالکل ٹھیک ہے پیسے ڈی ویلو ہوں گے اگر آپ نے زیادہ لمبی مدت کے لیے دیے اگر آپ کے پیسے ڈی ویلو ہوتے ہیں تو یہ, یہ آپ کا ثواب ہے ایک طرح سے اگر آپ اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ شکلیں ہیں کہ آپ قرضہ اس کرنسی کے اندر مت دیں جو کرنسی ڈی ویلو زیادہ ہوتی ہے آپ اس کو سونے کی شکل کے اندر دے دیں, دیں اور سونے کی شکل میں واپس لے لیں دیں. آپ اس کو ڈالر کی شکل میں دے دیں, دیں ڈالر کی شکل میں واپس لے لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی کرنسی ہے جو روز بروز نیچے جا رہی ہے آپ اس میں قرضہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے تو آپ اس کو کسی ایسی قرضا کسی ایسی کرنسی میں دے دیں جو کرنسی آپ کے خیال میں زیادہ مستحکم ہو تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا سونا دے سکتے کہ میں آپ کو دس تولے سونا دیا میں آپ سے دس تولے سونا واپس لوں گا تو سونا ہی دے اس کو یہ نہیں کہ اس کو پیسے دے کر کہیں کہ اس کو سونا سمجھو نہیں پھر سونا ہی دے اس کو تو یہ قرضے کا معاملہ ہے دوسری چیز خرید و فروخت ہے خرید و فروخت کے بارے میں یاد رکھیں کہ صرف یہ بدعنوانیاں نہیں ہے جو جس طرح ایک تو میں نے آیت کے اندر پڑھی آئے تھ بڑی سرمتفین کے اندر کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے ویرمتفین وہ سارے لوگ جو جو ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں کہ جب وہ خود لیتے ہیں تب تو پورا تول کر لیتے ہیں پورا ناپ کر لیتے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر ڈنڈی مار کر دیتے ہیں تو پھر کم تول کر دیتے ہیں یہ تو خیر ایک بدعنوانی ہے کم تولنا اور یہ ایک بدعنوانی ہے ملاوٹ کرنا اس کو تو دنیا کا ہر بندہ برا کہتا ہے ہر ایک کو پتا کہ ملاوٹ کرنا برا ہے اور ہر ایک کو پتا ہے کم تو منع ہے اسلامی شریعت کے اندر خرید و فروخت کے حکامات صرف ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے چیز کو خریدنا کیسے ہے اس کا قبضہ کیسے کرنا ہے کانٹریکٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے شرائط کون سی رکھ سکتے ہیں کون سی شرائط نہیں رکھ سکتے کون سی شرائط ایسی ہے کہ اگر آپ نے رکھ دی خرید و فروخت کے درمیان تو آپ کا سیل کانٹریکٹ جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گا شریعت اعتبار سے اور جب وہ وائڈ ہو جائے گا تو اس کا پروفٹ وہ آپ کے لیے حلال نہیں رہے گا بلکہ وہ سارا پروفٹ چیریٹی کرنا ضروری ہوتا ہے دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو کانٹریکٹ سے واپس ہو اس کو ختم کریں اور واپس جائیں دونوں فریق یا اگر وہ واپسی نہیں ہو سکتی ار ریورسبل ہے وہ فرض کیجئے تو پھر جو اس کے اندر جنریٹ ہوا ہے وہ سارا کا سارا چیریٹی کرنا وہ سارا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کی خرید و فروخت کے اندر کوئی چیز آپ نے گڑبڑ کر دی ایسی شرائط ڈال کر پارٹنر شپ ہے میں ایک پارٹنرشپ ان کی تین چار پانچ یا دو لوگ مل کر اگر تجارت کرتے ہیں اس میں یہ اپنا شرح منافع کیسے رکھیں گے نقصان کا کیا ہوگا اور کیا نقصان کسی ایک فریق پہ ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں کیا نقصان اپنے کیپٹل کی پرسینٹیج کی سے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کیپٹل تو 30% دوں گا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 70% پرسینٹ دے رہا ہوں تم 30% دو ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن کہتا ہے کہ نقصان برابر 50-50% ہوگا -50 یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر جس بندے کا کیپٹل 30% ہے اس کا لاس 30% سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا کبھی اگر آپ نے یہ کانٹریکٹ کر دیا تو آپ کا معاہدہ وائڈ ہو گیا شر اعتبار سے فاسد ہو گیا آپ کا احط. اس معاہدے کے تحت آئے ہوئے منافع جائز ہی نہیں ہے پارٹنرشپ ان جو پروفٹ یہ تو پارٹنرشپ ان کیپٹل کی بات پارٹنرشپ ان پروفٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا سارا کیپٹل ہوتا ہے دوسرے کی سروسز ہوتی ہے دوسرا کا پیسہ ایک بندے کا ہوتا ہے کام دوسرا بندہ کرتا ہے اس کی شرائط ہے اس کی تفصیلات ہے اس میں آپ منافع کیسے تقسیم کریں اس میں یاد کتنی بات کم سے کم یاد رکھیں کہ جو پارٹنرشپ ان پروفٹ ہے کہ کیپٹل ایک بندے کا ہے سارا کا سارا دوسرے کی صرف سروسز ہیں اس میں اگر لاس ہوتا ہے اور اس لاس کے اندر سروس پرووائڈر کی کوئی نیگلیجنس نہیں ہے اس سے کوئی مس کنڈکٹ نہیں ہے اس کی طرف سے کوئی بریچ آف ٹرمز نہیں ہے جو وہ جو کانٹریکٹ کی ٹرمس کی بریچ نہیں اس کو اس نے توڑا نہیں معاہدے کی شکلوں کو تو سارا کا سارا لاس کیپٹل پرووائڈر سروس پرووائڈر لوس نہیں اٹھا سکتا اس میں اپنی مرضی سے بھی نہیں اٹھا سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں راضی ہوں لوس اور یہ روز روزمرہ لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں کیپٹل ایک بندے کا ہوتا ہے اور لاس دونوں تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے آپس کے اندر کہتے ہیں کیپٹل آپ کا ہے لیکن لوس ہوا تو آدھا آدھا ہوگا یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. اور یہ معاہدہ اس کے نتیجے میں یہ بھی عقف حاصل ہو جائے اس کی ایک ایک کی تفصیل ہے میں چونکہ ان معاملات کے اندر بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ باقاعدہ اس کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ ایک ایک معاہدے کے اوپر ہم بہت بھی اختصار کریں صرف پارٹنرشپ پر گفتگو ہو تو صبح نو سے لے کر پانچ تک ایک پورا سیشن صرف اسی کے اوپر ہوتا ہے اس کی تفصیلات عام لوگوں کو جو ان کی تفصیلات کیونکہ اس کی اس قدر تفصیلات فقہ کے اندر اسی طرح کرایہ داری ہے لیز اگریمنٹ سے اس کی شرائط ہے آپ کون سی, کون سی شرط رکھ سکتے ہیں اس میں کیا چیزیں آپ اس میں نہیں کن صورتوں کے اندر وہ ناجائز ہوگا کرایہ کس طرح لیا جا سکتا ہے اور کرایہ دار کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہے مالک مکان کے حقوق اور فرائض کیا ہے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مالک مکان یا مالک دکان یا جس کے بھی جو اونر ہے جس ایسٹ کا جو اونر ہے وہ اس چیز کو کرایہ دار پر نہیں ڈال سکتے کرایدار کے اوپر اس کی ذمہ داری شرم نہیں آتی یہ تفصیلات یہ یہ وہ مسلمانوں کا بنیادی علم ہے جس علم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ فرض ہے وہ یہ علم ہے کہ یہ علم فرض ہے کیونکہ انسان کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے یہ عذر اس کا قابل قبول نہیں کہ مجھے تو مسئلہ پتہ نہیں تھا تو یہ مسئلہ پتہ کرنے کے لیے ہی اللہ پاک نے پورا نظام بنایا ہے قرآن محفوظ ہے حدیث موجود ہے تفصیلات موجود ہیں الحمدللہ اس معاشرے کے اندر علماء موجود ہیں مدارس موجود ہیں دینی ادارے موجود ہیں کس کیا عذر ہے ہمارے پاس کہ ہمیں مسئلہ پتہ نہیں تھا اور ہم نے پوچھنے کی تھی جی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ بات ایسے ہوگی تو اس پر انسان نہیں چھوٹتا دنیا میں نہیں چھوٹتا کوئی یہ کہ مجھے قانون پتا نہیں تھا ایک بندے نے ٹیکس نہیں دیا ٹیکس والوں نے نوٹس بھیجا تو مجھے تو پتا نہیں تھا کہ ٹیکس بھی دیا جاتا ہے تو کیا یہ عزر قابل قبول ہوگا اس کو یا کوئی اور عزر نہیں ہوتا ہے اس لیے اس میں ہمیں یہ جو فرض بردار کا علم ہے اس کو نہ صرف یہ کہ علم کے ذریعے سے اول انسان حاصل کرے سمجھے مسائل کو پھر اس کے اندر اتنا سپرٹ اور تقوا اور تزکیہ اور روحانیت ہونی چاہیے کہ جو مسئلہ اس کو دین کا پتہ چل جائے اس پر عمل کرنے کے لیے جو ایک قوت چاہیے بعض بات مسئلہ پتہ ہوتا ہے عمل کرنے کی پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی طبیعت کو اس پر لانے کے لیے اس کے لیے تزکیا ہے کہ انسان کو پھر یہ پتا کہ جو شریعت کی جو بات ہے اس پر وہ اپنے آپ کو لا سکے لے آئے اس کے اوپر بہر صورت اللہ جانو اس اور جب یاد رکھیے گا کہ جب یہ دین اپنی اس شکل کے اندر کہ ہماری بازاروں میں ہماری دکانوں میں ہمارے فیکٹریوں میں ہمارے دفتروں میں ہر جگہ یہ دینی احکامات زندہ ہوں گے تب اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا جا سکتا ہے یہ صرف عبادات سے نہیں معاشرہ بن سکے گا یہ پورے کے پورے دین کو زندہ کر کے ہی یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داری ادا بھی کرنی چاہیے واقف العمیر الحمدللہ اللہ